صلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اسمعين ومن تبعهم بإحسان إلهي من الدين أما بعد عن أنس الذي الله تعالى عنه أنه بيع بنت النظر عمته تسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثانية الغبيئ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله الله عليه وسلم اندا منہ من لکسم اللہ کن علیہ وقاری یہ کتاب, ال, کتاب الجنایات یعنی جرم اور مظالم کا باب ہے کسی نے کسی پر ذاتی کر دی ظلم کر دیا کسی کا کچھ کسی کو زخمی کر دیا اس تعلق سے یہ حدیثیں گزر رہی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ربیع ربیے بنتے آپ کی پھوپی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپی ربیع بنتے نظر نے ایک لڑکی کا داغ توڑ دیا یعنی کہ ان سے غلطی میں ایسا ہوا یا لڑائی ہوئی انس رضی اللہ تعالی انہوں کی پھوفی سے یہ غلطی سرزد ہو گئی تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خاندان والوں نے یا ان کی پھوفی کے خاندان والوں نے خاندان ایک ہی ہے ان لوگوں نے اس لڑکی کے جو خاندان والے تھے ان سے معافی طلب کی تو ان لوگوں نے انکار کر دیا یعنی معافی تلقی کہ غلطی ہو گئی ہے آپ کو معاف کر دیں تو ان لوگوں نے انکار کر دیا پھر ان لوگوں نے کہا کہ دیت لے لیجئے دانت توڑنے کا جو جرمانہ ہوتا ہے جسے اسلامی اصطلاح میں دیت کہتے ہیں چاہے وہ قتل کے عوض ہو یا کسی عزوے کے عوض ہو یا کسی زخم کے عوض ہو تو انہوں نے دیت پیش کی تو دیت لینے پر بھی راضی نہیں ہوئے تو ارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سفارش کے لیے اس کے باوجود بھی اس لڑکی کے خاندان والوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہاں ہم قصاص لیں گے یعنی بدلہ لیں گے دانت توڑا ہے تو دانت کے بدلے دانت توڑیں گے اور شریعت کا یہ قانون بھی ہے وہ قطب نہ آلینفی یا النف سب نف سے ولا بلا اگر کسی نے کسی کی جان لے لی ہے نہ پسدل تو جان کے بدلے جان اور اگر داغ توڑ دیا ہے تو داغ کے بدلے داغ کو آگ, تو آگ توڑ دیا ہے تو آنکھ کے بدلے آگ اس طرح سے یہ قصاص کہلاتا ہے اور دیت یہ ہے کہ احساس نہ لیا جائے اس کے بدلے جو شریعت کے اندر جرمانہ مقرر ہے اونٹ کی شکل میں اس کو لے لیا جائے تو بہرحال ان لوگوں نے انکار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دے دیا تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے چچا ان کا نام بھی انس تھا انس ابن نبر جن کی یہ بہن تھی جن سے یہ غلطی سرزد ہو گئی کہ ربیع انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ علو کے چچا انس بن نبر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ربیع کی یعنی میری بہن کا دانت توڑ دیا جائے گا سوال کیا کہا کہ نہیں ودی بات ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا, بھیجا ہے رویے کا دانت نہیں توڑا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انس اللہ کی کتاب کا فیصلہ احساس کا ہے اور آپ قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم رویے کا دات نہیں توڑا جائے گا اس کے بعد لڑکی کے جو خاندان والے تھے جس کا دات توڑا گیا تھا وہ راضی ہو گئے اور راضی ہو کر کے انہوں نے رویے کو معاف کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے تو اس سے انس بن نبر رضی اللہ تعالی انہوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے انہوں نے جو یہ لفظ کہا تھا کہ اللہ کی قسم رویے کا دانت نہیں توڑا جائے گا تو انہوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اور اللہ پر توقل کر کے اور اللہ سے امید لگا کر کے قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم یہ کام یہ ایسا نہیں ہوگا ان کا دانت نہیں توڑا جائے گا اور اس کا مطلب ان کا انکار نہیں تھا ان کا ان کا مطلب انکار نہیں تھا بلکہ ان کی امید تھی اللہ تعالیٰ سے کہ کوئی نہ کوئی صورت بن جائے گی اور اللہ کی قسم ان کا دانت نہیں توڑا جائے گا تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں نیک بندے کہ اگر اللہ پر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے انہوں نے اللہ پر قسم ہی کھایا تھا نا کہ قسم اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا رویے کا اور ہوا بھی ایسے کہ وہ راضی ہو گئے اور معاف،, معاف کر دیا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ایسا بہت بہت ہوتا ہے اور ایسا آدمی کہہ سکتا ہے اور اللہ کی قسم کھا سکتا ہے اس طرح سے کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا تو جو ہے شریعت کا انکار مقصود نہیں ہے یا شریعت کے حکم کا انکار مقصود نہیں ہے بلکہ کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے اتنی زیادہ امید ہے اور اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ جو ہے انہوں نے قسم کھا لیا اس طرح سے یہ ان کے ایمان کا حال تھا اور یہ ایمان کی بلندی تھی ان کے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہ صحیح بخاری کا لفظ ہے اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی شخص کوئی شخص ہے کسی کا ہاں, کسی کو زخمی کر دے مار دے تو حق ہے کہ آدمی اس سے احساس لے نا توڑ دیا کان توڑ دیا کان کاٹ دیا یا اسی طرح سے جو بھی تو شریعت نے بدلے کا حق دیا ہے اور شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ جو جانی ہے جانی کا مطلب جو مجرم ہے اگر, اگر اس کے خاندان والے اس یہ بھی اختیار دیا ہے کہ اس کے خاندان والے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ان سے معافی تلافی کر سکتے ہیں معافی طلب کر سکتے ہیں اور معافی کے لیے کہہ سکتے ہیں اور یہ کہ دیت بھی پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی کے نہ لو اور جو ہے جو ہے دیت لے لی جائے اگر اگر راضی نہیں ہوتے تو پھر قصاص لے لیا جائے شریعت کی جو شریعت کا جو حد ہے یا شریعت کی جو حد ہے وہ نافذ کر دی جائے گی ہو سکتا ہے آگے حدیف آئے ہاں کہ ایک بڑے خاندان کے ایک بڑے خاندان کی ایک عورت نے چوری کر لیا فیصلہ ہوا کہ اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو اب وہ بڑے خاندان کی عورت تھی لوگوں نے سوچا کہ اگر ہاتھ کٹ گیا تو خاندان کی ناک کٹ جائے گی تو انہوں نے جو ہے سفارش شروع کر دی اور کہا کہ کون سفارش کرے گا تو انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جن کو جو ہے رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے تو ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ سفارش کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے تو جب جا کر کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اس بات کا سفارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کاٹا جائے بڑے خاندان کی لڑکی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ کیا اسامہ تم اللہ کی کتاب کے فیصلے کے بارے میں تم سفارش کر رہے ہو سفارش کے لیے کہہ رہے ہو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کھا کے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں بھی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہاں یا ان کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ جب اس میں کوئی جو ہے اعلی اونچا اونچا خاندان کا اونچے گھرانے کا شخص کوئی جرم کرتا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی اور کمزور لوگوں سے اگر کوئی سزا اس طرح کی غلطی ہو جاتی تو وہ اس کو سزا دے دیتے تھے تو اس سے یہ پتا چلا کہ شریعت نے حق دیا ہے احساس لے سکتا ہے آدمی اور چاہے تو دیت لے لے چاہے تو معاف کر دے ہاں یہ تینوں صورتیں شریعت کے اندر رکھی گئی ہیں ارس بن نبرے رضی اللہ تعالی عنہ انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے دس سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ان کے یہ چچا یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے تو ان کو بڑا صدمہ تھا بڑی بڑا غم محسوس کرتے تھے فکرمند رہا کرتے تھے تو جب غزو احد واقع ہوا تو اس میں یہ پہنچے اور بڑی جافشانی کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا اور انہی کا واقعہ انہوں نے کہا کہ, اے اے کہ مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی, آ رہی ہے چنانچہ انہوں نے جہاد کیا اور پھر اسی میں شہید ہو گئے معنى من عباس نبي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمية أو رمية بحجر أو صوت أو عصى فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله أخرجه أبو داود والنسي وابن ماجا بإسلام القبيل یہ صحیح حدیث ہے, ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں ایسی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قتل کر دیا جائے بلوے میں یعنی عام بلوا ہو عام بھگدڑ ہو اور مارپیٹ شروع ہو جائے اور اس میں کوئی قتل کر دیا جائے یا یہ کہ اس طرح کے بگدڑ میں اور بلوے میں پتھر سے پتھر کے ذریعے سے یا کوڑے کے ذریعے سے یا اسی طرح سے لاٹھی وغیرہ کے ذریعے سے ہاں کوئی قتل کر دیا جائے قاتل کا پتہ نہ چلے کہ کون قاتل ہے ہنگامہ ہوا اور بگدڑ مچی بلوا ہو گیا اور اس میں کوئی قتل کر دیا گیا قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دیت جو ہوگی وہ قتل خطا کی دیت ہوگی اس کی جو دیت ہوگی وہ قتل خطا کی دیت ہوگی اس میں کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا اب بھگدڑ میں پتہ نہیں یا ہنگامہ ہو گیا اور جو ہے اس میں کوئی قتل کر دیا گیا رون ڈالا لوگوں نے یا اسی طرح سے کسی پتھر لگا یا گولی چل رہی تھی کہہ لیجئے گولی چل رہی تھی دونوں طرف سے اور جو ہے لگ گئی کسی کو گولی اور مر گیا وہ آدمی تو اب جو ہے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو اس سلسلے میں شریعت کا کیا فیصلہ ہے شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں یہ اس کی دیت ادا کی جائے گی کون سی دیت قتل خطا کی دیت, دیت دی جائے گی اور یہ دیت کون دے گا اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے ہاں حاکم کی طرف سے یا بیت المال کی طرف سے ہاں اس کے خاندان والوں کو یہ دیت دی جائے گی یا یہ کہ جن لوگوں سے جن لوگوں سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے قاتل کا تو نہیں پتا چلا ہے خاص کس نے کیا لیکن جو گروپ ہے اس گروپ پر ڈالا جائے گا کہ ہاں بھائی تمہاری طرف سے یہ سب ہوا ہے اور فلاح آدمی ہماری طرف کا قتل ہوا ہے تو اس کے اوپر یہ چیز ڈالی جائے گی لیکن اگر بیت المال وغیرہ ہے تو اسے اس چیز دے دی جائے گی امن قتل آمدن اور اگر کوئی شخص سے جان بوجھ کر کے قتل کیا گیا یعنی کوئی قاتل ایسا ہے کوئی شخص جس نے اس کو قتل کیا اور قاتل کو اس کے بارے میں پتا ہے اور قاتل خود اقرار کر رہا ہے یا دو آدمی گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی فلاں نے اس کو قتل کیا ہے تو ایسی صورت میں قصاص ہے اور قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اصل حکم ہے قصاص کا لیکن اگر گھر والے اس سے معاف کرا لیں یا یہ کہ وہ دیت پر راضی ہو جائیں اور دیت کتنی ہے پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا سو اونٹ اور شریعت کی یہ چیز جو ہے یہ چیز ایسی ہے کہ اس پہ جو ہے ہاں دوسری اور چیزیں ہوتی ہیں گھڑتی بڑھتی رہتی تو زمانے کے لحاظ سے سو اونٹ دیے دی جائے گی یا سو اونٹ کے برابر جو ہے قیمت ادا کی جائے گی اگر سو اونٹ نہیں دیے جاتے تو سو اونٹ کی قیمت لگا کر کے دی جائے گی یہ چیز اور اگر کوئی شخص سے قصاص کے بیچ حائل ہوتا ہے یا قصاص نہیں لینے دیتا ہے مقتول کے ورثا قصاص لینا چاہتے ہیں بیچ میں کوئی زور زبردستی کر کے اپنی اپنا سورس لگا کر کے قصاص کو ختم کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو کیونکہ یہ کسی کے حق کو دبانا ہو گیا اور اسلامی حق جو دیا گیا ہے اس حق کو پامال کرنا ہوا شفارش کے ذریعے سے یا زور زبردستی کے ذریعے سے یا اپنی طاقت اور قوت کے بل پر قصاص کے بیچ میں اگر کوئی حائل ہوتا ہے تو پھر اس کے, اس کے اوپر اللہ تبارک متعارف ہی لانت ہوگی دیت جو ہے چاہے قتل خطا ہو یا امدن ہو اگر قصاص کے بدلے قصاص کے بدلے وہ دیت لینے پر راضی ہو گئے ہیں تو اس میں بھی جو ہے دیت سو اونٹ ہوگی دونوں میں فرق یہ ہے کہ قصدن اگر جان بوجھ کر کے قتل کیا تو اس کا مطلب پہلا, پہلا حق میں کیا ہے یا پہلی پہلا حق کیا ہے کہ قصاص لیا جائے پساسن اس کو قتل کیا جائے لیکن اگر وہ قصاص نہیں لیتے ہیں تو پھر دیت پر راضی ہو جاتے ہے تو دیت کتنی ہوگی قتل خطا والی دیت ہوگی سمجھ گئے اور وہ کتنی ہے سو اس کی تفصیل آگے کچھ آ رہی ہے یہاں پر ایک لفظ ہے من قتل فی امیا اور میا تو اس میں یہ امیا کا جو لفظ ہے یہ عما یعمی سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اندھا ہونا تو اس کا مطلب یہاں پر یہ ہو گیا کہ آدمی قتل کر دیا گیا پتہ نہیں چلا اس اندھیرے میں ہے آدمی قاتل کا پتہ نہیں ہے اندھیرے میں ہے یا پتھر وغیرہ سے مار کر کے اس کو بھگدڑ مچی تھی اور دونوں طرف سے پتھرا ہو رہا تھا یا اس طرح سے ہنگامہ ہو گیا بلوا ہو گیا تو اس میں اس طرح سے آدمی قتل کر دیا گیا تو اس کی یہ دیت ہے اور یہ حدیث صحیح ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عظم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضول الرجل اللہ و قتل آخر یق تل الدی قطل حق بس الدی امسک روا دار قتمی موصول المرسلہ و سح ابن القان اور اجالحسک اللہ ان بقی جہل مفسل <تصح> یہ ضعیف حدیث ہے مفسل حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو پکڑا کسی آدمی نے کسی آدمی کو پکڑ لیا اور ایک دوسرے آدمی نے اس کو قتل کر دیا ایک آدمی نے پکڑا دوسرے ایک, ایک شخص کو اور دوسرے آدمی نے اس کو گولی مار دی یا چوری سے یا تلوار سے وغیرہ سے قتل کر دیا تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے قتل کیا اس کو تو قتل کیا جائے گا اور جس نے پکڑا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اس کو قید کر دیا جائے گا لیکن یہاں پر یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے اس کے برخلاف حکم یہ ہے جیسا کہ بہت سارے اما کا یہ مسئلہ ہے مسلک ہے کہ دونوں کو قتل کیا جائے گا دونوں کو قتل کیا جائے گا کیونکہ اس کے کی قتل میں دونوں شریک ہیں اگر وہ نہ پکڑتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بھاگ جاتا دونوں شریک ہیں اس لیے صحیح رائے یہی ہے کہ دونوں کو قتل کیا جائے گا اور آگے ایک روایت خدرتے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہے ہاں؟ کہ ایک لڑکے کو جیسا کہ روایت ہے انب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آل قطل غلام الغیل تن فقال امر نوشتر کفی ہے اہل قتل تم بھی اخرد الباری عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ علو بیان فرماتے ہیں کہ ایک لڑکے کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا قاتل کا پتہ نہیں چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اس کے قتل میں سنا جو یمن کا شہر ہے اگر صنا کے تمام لوگ مل کر کے اگر اس کو قتل کر کیے ہوتے تو میں پورے سنا والوں کو قتل کر دیتا اس کی ایک کافی وجہ سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کا جو فیصلہ ہے یہ درست ہے اور یہی صحیح ہے کہ اگر چند لوگ مل کر کے ایک شخص کو قتل کریں چند لوگ مل کر کے ایک شخص کو قتل کریں تو سب کو شاسم قتل کیا جائے گا یہ شریعت کا حکم ہے لیکن کیونکہ ایک اثر بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اوپر والی جو حدیث ہے وہ ضعیف حدیث ہے اس لیے فیصلہ جو ہے ہاں یہی ہوگا کہ وہ قاتل جو ہے گرچہ دوسرے لوگوں نے قتل یا دوسرے شخص نے قتل نہیں کیا ہے لیکن وہ اس گناہ میں شریک تو ہے پکڑنے میں یا بدد کرنے میں ہتھیار فراہم کرنے میں اس میں سب میں شریک ہے تو سب کو قتل کیا جائے گا کیونکہ سب لوگ اس میں شریک ہیں عبد الرحمان ابن البیلمانی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل مسلم بمعاہد معاہد انا ان اولا من وفا بے عبد الرحمان ابن بیلمانی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو ایک معاہد کے بدلے قتل کر دیا معاہد کس کو کہتے ہیں معاہد اس شخص کو کہتے ہیں جس سے عہد و پیمان ہو گیا ہو کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ لڑائی وغیرہ نہیں کریں گے امن کا معاملہ رہے گا ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے اس کو معاہد کہتے ہیں ان کے ساتھ معاہدہ ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا مکہ والوں سے تو اس کو معاہد کہا جاتا ہے تو ایک مسلمان کو ایک معاہد کے بدلے قتل کر دیا گیا اور فرمایا کہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں عہد کو پورا کرنے کے بارے میں کیونکہ ان کے ساتھ وعدہ تھا عہد تھا عہد ہوتا ہے معاہد کے ساتھ کے ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کریں گے قتل نہیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا لیکن یہ جو ہے روایت ضعیف ہے بلکہ ضعیف جدن ہے کیونکہ یہ جو ہے عبد الرحمان ابن بیلمانی یہ صحابی نہیں ہے یہ صحابی نہیں ہے یہ روایت کرتے ہیں مسلم جی ان کے بارے میں یہی ہے وان ابن وان ابی شریخ الله ربی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد فمن قلا لہو قطیل باد مقالی او یقلو اخردا اسلحوین ابو شرا الخیر ربی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کے ہاں کوئی شخص قتل کر دیا جائے میری اس تقریر کے بعد یا میرے اس بیان کے بعد ہاں تو مقتول کے ورفہ کو دو اختیار دیا جائے گا اور دو اختیار کیا ہوگا وہ یہ کہ یا تو وہ اس سے دیت لے لیں اور یا تو اس کو قتل کر دے اور اس طرح کی حدیثیں گزر چکی ہیں صحیح حدیث سے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر اس طرح کی حدیثیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو قسد قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر کے تو اس سے احتساس لیا جائے گا اگر مقتول کے وارثین جو ہے راضی ہو جاتے ہیں دیت لینے پر تو دیت لے کر کے چھوڑ دیا جائے گا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا ایک چیز اور رہ جاتی ہے کیا رہ جاتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی نے کسی کو قصدن قتل کیا ہے تو جو دیت ہو گئی دیت پر بات ہو گئی راضی ہو گئے تو دیت تو اس کے خاندان والے دیں گے سب و مل کر کے یہ دیت ادا کریں گے سو اور جانی پر مجرم پر مجرم کے لیے ہے کہ وہ ایک گردن آزاد کرے گا اگر گردن آزاد یا گردن آزاد نہیں کر سکتا ہے نہیں پاتا ہے تو اس کو جو ہے دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے یہ اس کے اوپر یہ چیز ہوگی جیسا کہ قرآن کریم کے اندر یہ چیز موجود ہے پھر آپ قرآن کریم یہی ہے فمل مجیت فسیا مشہر متابتمن اللہ و انکان قوم بین کم و بین میساکن فدیتم مسلمتن الا اہل ہی و تحریر رقبت پھر اس کے بعد ہے فم المیجیت فسیا مشہرئن متطاب من اللہ جو شخص یہ آزاد نہ کر سکے یا نہ پائے تو اس کے لیے جو ہے دو مہینے کے روزے ہیں اور دیت الگ سے ہے تو یہ قانون ہے شریعت کا جی سورہ نسا کی آیت ہے آیت نمبر بتا دیں یہاں تک تو جنایات کے بارے میں یعنی جرم کے بارے میں تھا کہ کیسے کیسے جرم ہوتے ہیں اور کیا اس سلسلے میں کس طرح کی حدیثیں ہیں جرائم وغیرہ کے بارے میں اب آگے دیات کے بارے میں ہے یعنی ابھی تو کچھ چیزیں مختصر طور پر دیت کی گزر چکی ہیں لیکن مستقل حدیثیں تفصیل کے ساتھ آ رہی ہیں انا بی بکر ابن محمد ابن عامر ابن حزم عن انجدی الن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطبہ الا اہل اليمن فضر الحدیث وفی انتل اربا اولیا ایک لمبی حدیث ہے ابو بکر ابن محمد یہ تابعی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد سے اور ان کے وہ والد اپنے والد سے یعنی ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کے پاس ایک خط لکھا ایک تحریر بھیجی اور ایک لمبی حدیث ہے اس میں اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس کسی نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا اور گواہی بھی مل گئی تو پھر اس سلسلے میں فعین نہ تو یہ اس کا معاملہ کیا ہے یا اس کا فیصلہ قصاص کا فیصلہ ہوگا کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا تو اب اس کی اس کا کیا ہوگا کہ اس سے قصاص لیا جائے گا اللہ عربہ اولیا المقت مگر یہ کہ مقتول کے جو ورفا ہیں اور جو اولیاء ہیں جو ذمہ دار ہیں وہ اگر راضی ہو جائیں تو پھر اس سلسلے میں وہ دیت لے لیں گے اور دیت کیا ہے وہ ان نف ان اب یہاں پر دیت سے کا بیان چل رہا ہے کہ جان کے سلسلے میں دیت ہے دیت کتنی ہے پوری دیت ہے سو کو میں اتم منل ابیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ایک تو جان کے بارے میں پوری دیت وفل انفی ادا ابا جد اہ اسی طرح سے اگر کسی کی ناک جڑ سے کاٹ دی گئی کسی نے کاٹ دیا تو اس سلسلے میں دیت ہے نئی نی ادیا اور دونوں آنکھوں کے بارے میں بھی دیت ہے دونوں آنکھوں کے بارے میں کسی کی کسی نے کسی کی دونوں آنکھیں ہوٹ دی تو کیا ہے پوری دیت دینی پڑے گی سو اسی طرح سے کسی نے کسی کی زبان جڑ سے کاٹ لی وفی لسانی ادیا اد کسی کی زبان کاٹ لی تو پوری دیت دینی پڑے گی وفی شفتعی اد نہیں ادیا کسی کی دونوں ہاٹ کٹ, دونوں ہوٹ کاٹ دیے تو اس میں بھی پوری دیت دینی پڑے گی فس دکر ہی کسی نے کسی کا عضو تناسل ہاں مرد کا عضو تناسل کسی نے کاٹ دیا تو پوری دیت دینی پڑے گی وہ فل بے بتعی یا کسی نے کسی کے ہاں دونوں خوشیے کاٹ دیے تو اس میں بھی کیا ہے پوری دیت دینی پڑے گی وہ فص سل اسی طرح سے کسی نے کسی کی آہ, پیٹھ خراب کر دی یا پیٹھ کی پیٹھ کی ہڈی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی اس طرح کا تو اس پر بھی جو ہے پوری دیت دینی پڑے گی وہ پھر رجل واحد نسبت دیا ایک پاؤں کسی کا کاٹ دیا خراب کر دیا کسی نے ضائع کر دیا تو اسے ہاں آدھی دیت دینی پڑے گی وفل مومتی سلسدیتی وفل جافتی سلسد کسی نے کسی کے کسی کو سر پر زخم لگایا اور ایسا گہرا زخم کے جو ہے دماغ تک وہ زخم پہنچ گیا یا کسی نے پیٹ میں جو ہے زخم کیا پیٹ کو کہ اندر تک گہرا زخم ہو گیا تو اس سلسلے میں ہاں اسے ون تھرڈ دیت دینی پڑے گی یعنی تینتیس ووٹ وہ فل منقل عتی خم سط اور کسی نے کسی کی ہڈی توڑ دی ہڈی ٹوٹ گئی ادھر سے ادھر ہو گئی تو پندرہ اونٹ اس کو دینا پڑے گا وفل وفی کل اسبا من اسابی و رجلی اشرم منل ابل اسی طرح سے اگر کسی نے کسی کی انگلی کاٹ دی تو ایک انگلی کاٹنے کے بدلے دس اونٹ چاہے ہاتھ کی ہو یا پاؤں کی ہو وفی سن خمسم منل ابل کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا تو پانچ اونٹ دینا پڑے گا دیت میں وفل منہ دیہاتی خمسم من نلی اسی طرح سے کسی نے کسی کو زخمی کر دیا یہاں تک کہ زخم اتنا گہرا تھا کہ اس کی ہڈی نظر آنے لگی ہڈی واضح ہو گئی تو پانچ اونٹ ہے اور آپ نے فرمایا وہ رجلا یو قتل اور آدمی مرد کے بدلے قتل کیا جائے گا عورت کے بدلے آدمی نے کسی عورت کو قتل کر دیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ عورت کو قتل کیا ہے اس کو نہیں قتل کیا جائے نہیں وہ بلاٹ اور اسی طرح سے اگر کسی عورت نے مرد کو قتل کر دیا تو عورت کو بد درج اولا قتل کر دیا جائے گا وہ اعلیٰ اور جو پیسے والے ہیں سونے والے ہیں ان سے ان کے پاس اگر اونٹ نہیں ہے تو ہزار دینار ان سے لیا جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مختلف دیتوں کا ذکر کیا ہے کہ کن کن چیزوں میں کتنی کتنی دیت لی جائے گی اور دیت کب لی جائے گی قتل خطا کو چھوڑ کر کے یا اگر خطا غلطی سے کوئی یہ کام نہ ہوا ہو اگر کسی نے کیا ہے تو قصدن یہ سب جرم کرنے پر قساس بھی ہے قصدن ایسا کرنے پر قحصاس بھی ہے اگر قساس سے راضی ہو جاتے ہیں تب دیت کا معاملہ آتا ہے سمجھ رہے گی نہیں آپ جی تو یہ حدیث جو ہے یہاں آپ کی کتاب میں ضعیف قرار دی ہے اس حدیث کو لیکن یہ حدیث جو ہے بہت سارے دوسرے محققین نے اس کو مطابعات اور شواہد کی بنیاد پر اس کو حسن قرار دیا ہے اور یہ جو دیت وغیرہ ہے دیت کا بیان ہے یہ دوسری صحیح حدیثوں سے بھی ثابت ہے غالب مسعود نبی اللہ تعالی عن ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دیت الخطی اخماسا عشرون حقا وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاد وعشرون بنات لبون وعشرون ابن لبون بني لبون أخرجه الدار القطين وأخرجه الأرباع بلغط وعشرون بني مخاد بدل بني لبون وإسناد الأولي اقوا اخرجہ ابن من شیبہ آخر موقوفن وہ اصح من المرف و اخرجہ ابو داود و ترمزی من تریق ابربن شعیب انبی رفا ادیت و سلاسور حقہ و سلاسور و اربا خلیفہ یہاں پر اس حدیث میں یہ حدیث جو ہے اوپر والی جو اوپر والا حصہ ہے یہ حدیث ضعیف ہے اور جو دوسرا والا حصہ ہے وہ حدیث جو ہے حسن ہے یہاں پر سو اونٹ کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ سو اونٹ کس عمر کے اونٹ ہوں گے کس عمر کے یہ سو اونٹ ہوں گے ایک عمر کے ہوں گے یا ان کی عمر میں کچھ فرق ہوگا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل خطا کی دیت پانچ طرح کے اونٹوں سے دی جائے گی جس میں بیس اونٹ وہ ہوں گے جو تین سال کے ہو چکے ہوں چوتھے سال میں داخل ہوں جن کو حقہ کہا جاتا ہے وہ شرون اجزا اور بیس اونٹ وہ ہوں گے جو چار سال پورے کر چکے ہوں پانچویں میں داخل اور بیس اونٹ وہ اونٹنیاں ہوں گی جو ایک سال پورا کر چکی ہیں دوسرے سال میں داخل ہوں گی اور بیس وہ اونٹنیاں ہوں گی جو دو سال پورے کر چکی ہوں تیسرے سال میں داخل ہوں اور بیس وہ اونٹ ہوں گے جو دو سال پورا کر چکے ہوں تیسرے میں داخل ہوں تو یہ تفصیل یہاں پر ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے نیچے جو حسن روایت ہے وہ کیا ہے کہ ادیت سلاسون حقہ و سلاسون اجزا و ارباون خلیفہ خیر بتونا اولادو کہ دیت میں تیس حقہ ہوں گے اور حقہ کس اونٹ کو کہتے ہیں اس طرح کی اونٹنیوں کو کہتے ہیں وہ, وہ اونٹنیاں جو دو تین سال مکمل کر چکے ہوں چوتھے سال میں داخل ہوں اور تیس وہ اونٹ ہوں گے جو چار سال مکمل کر چکے ہوں پانچوں میں داخل ہوں اور چالیس اونٹنیاں ہوں گی جن جو حاملہ ہوں گی امر سے ہوگی تو بڑا مشکل معاملہ ہے اس لیے اگر اونٹ نیا یا اونٹ وغیرہ میسر نہیں ہے تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں ان اونٹوں کی قیمت لگا کر کے ان اونٹوں کی قیمت لگا کر کے دیت ادا کر دی جائے گی مثال کے طور پر کہ اونٹوں کی قیمت ایک ہزار میں اونٹ مل جاتا ہے تو سو اونٹ کے لیے کتنے ہو گئے ایک لاکھ ریال اس حساب سے اگر اونٹوں کی اتنی تعداد میں آدمی نہیں اونٹ جمع کر سکتا ہے اور خرید سکتا ہے تو ایسی صورت میں یا میسر نہیں ہے تو ایسی صورت میں آدمی ان کا حساب لگا کر کے پیسہ دیتا ہے. یہاں تک یہ حدیث رات کا در سے روکتے ہیں اور ان شاء اللہ اگلے اور باتیں سمجھیں گے صلی اللہ علیہ نبینہ محمد اللہ علیہ وسلم سبھی